مزدور پام ہے سل گیا والے گرامی تشریف لے گئے روس پاک بھیرد کی تھی اضور بچہ کوئی نہیں باپ لڑا ہوئے باپ تیرے نام کا بچہ میری کانڈ رہ گئے. اپنی کنڈ میری کانڈ نہ لاؤ ملے جیڑا بچہ لاؤس پاک نے اپنی کانڈ چر منتقل ہے وہ شاید ہے جو ہے سد کے ج امام حجت الاسلام اسلام دا اس مسئلے جو ہے اختلاف امام غزالی بہتوں نے اکبر بعد امام گدالی نقصے تو گورو میں گل امام نے نبوت اور شدیقیت قبرا. شدیقیت درمیان کوئی مقام ہو اور کوئی نہیں اے کون فرماند شیخ اکبر فرماند نہیں مقام ہے وہ ہے مقام قربت لیکن عجیب گل آ فرمایا مقام ہے سن مقام قربت, قربت, قربت لیکن فرمایا عجیب گل کہ رسول اکرم اور شدید اکبر کے درمیان جنا ہو مرد صرف بٹھا مقام کی مطلب یس نیل وہ جڑا نقصان دس ہے اس سارے بزرگوں دا اتفاق مقام کو ہونے نہ نبی پاک کے تیسرا کوئی نیو ہی ہے بس مقام نہیں سمجھ نہیں لگی یہ قرآن دا بیان ہے وہ تھوڑی وضاحت شیخین دے کلام تو ہو اور صحیح روایت سند صحیح علی مشکل پشاس ہونے کی فضائل الصحابہ امام احمد بن ہمبل کرو بھائی امام احمد بن ہمبل کی کتاب فضائل صحابہ زوائد عبداللہ بھی زوائد بھی بھی. لیکن جی سند روایت میں پیش کر لگا بالکل صحیح تھلے محقق لکھ رہا ہے, ہے روایت بالکل صحیح وہ کی روایت سیدنا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سباق الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصلی ابو بکر و صلی صح عمر عمر سباق الرسول اللہ, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی فرماتے ہیں حضور سرکار سبقت کر گئے آپ پیش رہو پیشواسل بکرے ابو بکر ابو بکر دوسرے نمبر پہ آیا وسل عمر پہ عمر تیسرے نمبر پہ آیا بڑی حیرت کی پڑی یا درو پڑیا سلا جو سلی دسے اے مانا جتوں بھائی کٹی بیٹھا دوسرے نمبر دے دے دے اصلی مانا ہوئی لال ہوئی سلا سوڑے میدان گھوڑے دوڑ گھوڑا جب اگے ہے دوسرا گھوڑا وہ پچواڑی کے مو رکھ کے چل رہا ہوں اس لیے اربی آخر ارب والے آخر سب کفارا سیلا اٹھارہ سو میرا گھوڑا اگے جا رہا دوسرا گھوڑا فلا میرے دوسرے نمبر پہ پچھواڑی کے پچھو نال چلنا لگا آ رہا سلا ابو بکرا دس دلہ سلا من ابو بکر دوسرے نمبر پہ آئے معلوم ہویا حضرت مولا مشکل کشا قرآن کی رمز سمجھ والا جان گیا لا ابو بكر اللہ دوسرا فرمایا سدھی مولا علی مولالی فرما سلا ابو بکر نے دوسرے نمبر مولا علی سرکار کا مطلب ایمان دوسان لیا لیا کیوں اتفاق اس حضرت عمر تیسرے نمبر سے مومن نہیں وہ چالیا تو بعد جا اد پورا مولا فرما تیسرے نمبر معلوم ہوا مولا چاہ سونے والی دسنا چاہتے دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر وجوہ نہیں فرمائی اگر کوئی آجپیا بچپن بچوں مولا علی سب سے پہلے موومنٹ کا ختیجہ ہو سکتا ہے میں انکار نہیں کرتا لیکن ارور آخا گا سجنا اگر سیدہ خدیجہ دبرا مومن ہوئی ने, एक घर वजने। अगर मौला ली, मौमिन ते बच्चे ने, घर जो गय, मैदान चलो जो गाल नहीं और गल प्यों नदी जिस मैदान चवे सबको पहला खो ज नदी के नाम मोटा मैदान चाग खनोताओ بھی ہو رہی ہے دھار بھی نہیں. چار لانا ہو رہے میدان میں سدیقی اکبر بخشیا ہے کوئی ایسا نہیں سر محمد اردو لان ہر میدان چھوٹا پہلو لا کے خلوتا ہوے یہ دوسرا نمبر سدیق ہے آئی ہےکھ آخر مولا مومنٹ ہوئی سہانا سا دل چلے گا چالی چاہ ہے جی کوئی آخ کا خاتی جت پہلے مومن نے اچھا آخر بھی کسملہ سڈیا نے آخ لیکن گل یہ نہیں ہو رہی گل یہ جب کسی میدانوتا ہے توجہ نہیں فرمائی تو ہر رسول لال سانی ہے جس نے ایک دم لکھی ਮਮ ਬਹਿ ਮਾ ਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਵੈਲੀ ਖਦਮ ਸੱਚਲੇ ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਲੱਗ ਮਮ ਬਹਿ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਬੇ ਮਾਰੇ ਮਰਦੇ سلم بوالا گوالا چھ سلم بابا چوڑی ہاں شرم ہونا جا کے مقابلے میں آتے دوسرا نمبر نمبر درد نا سونا نبی علیہ وسلم جب مدینہ شریف شریف گرما کدر جدھر ہجرت فرمائی ہجرت فرمائی اس رات توجہ سراجو سرد چار پائی امانتا اپنیا بیبیاں ازوا ج متحرات عزت تیرسول. امانتا مولا علی سپرد فرمائی تبجھل. مولا علی دے امانتا سپرد فرمائی جنہ دیا ہے وہ امانت لوگ واہ بھائی خود ذات کے امانت اللہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم لوگوں کی امانت شالی سپرب کر دی. ہوں پسول اپنی امانت یا آخ اللہ اکبر سیانے آ جنا دون امانت فرق ای جان امانت اللہ کی پہ میں کے اختیار دیتا آخ حضور آپ اللہ کیوں جہلو اللہ اگر تو سانی مدد کرو گے نبی میرے دی رسول میرے دی اللہ دی مدد کر چکا ہے سراجہ حل ری نفر جدو کا فرا مکے روانہ نکال میں لفظ نہیں پہ دل نہیں پیا کرتا باوے وہ نکالنا برامد کی اللہ اس فرماند اللہ نے مدد کا اللہ فرماند اللہ نے مدد کی مدد کری میں ہوئی حضرت معلوم ہوا رسول, ہو رسول اللہ اللہ امریک ہوں امانت اللہ رسول اللہ پاک سرکار رب دی امانت بن گئے سپرد ہو گئے اللہ امرال س لطیفے کی گل کر رہے نا اللہ فرما جافرا کٹے اصل اس نے مدد کی مدد اگو کا اپمر بہمان میں فرق ہوگا اللہ تعالی بھی ان رکھ ل جڑے کھڑے سن وہ کھانے سجید چولیے چھوٹے چ رکھ والے, فرن، فرن، والے, نے پاون کے والے نے معلوم ہوا اللہ نزدیک اللہ بولو اگلی گل سنے دینا دوسرا نمبر آ گیا نا اللہ کی امانت رسول سپرد ہو رہے رسول کے ساتھ سامنے دوسری گلطف لا ذرا کہ حضور دنیا عزتا حرم پا حرم, حرم, حرم, حرم, حرم نبوی حرم بی حرم بی حرم بی مولا سرد ہو رہا ہے رسول رات صدیق اکبر میں سفر دور ہیں کیوں دو خدشے کے باطل نظریوں کا رد کیا جا رہا ہے وہ خبر اگر علی میں دلچسپ ہوگا نبی کی عزت کے بارے کہ کبھی نبی اپنی عزت علی میں سپرد نہ کرتا اور اگر صدی جی میں دلچسپ رسول کے بارے تو کبھی خدا رسول را تحقیل نار سادت نار سادت نار تحقیر نارری نار غوثیہ عظمت و شان مستفا کیا مذہب کیا مطلب ہے سننی عظمت ہے گل کرنا سانی یہ ہوئی دلیل سمجھ لئیے کہ نہیں تو سولہ ہسان فرماؤ گئے بڑا شیر ہونا فرما میرے لفظ آفے گور ہوئے تالی وہ منتقل پڑھنے والے بہلی بیٹھے مقدم تالی کا لفظ آتا ہے پہلا لقب دسان پھر اتالی ایک تو یہ نہ سمجھا جی کہ برابر آنے والا نہ اتالی پچھوں آنے والا قدم کے چل کے اگلے جو ملنا لفظ کیسے نے یہ تو میں روٹی مناسبت اگلے و الحمود فرمایا تیجی سفت جس میدان یہ پنجابی چربی سوکھی پنجابی سوکھی نے پر سمجھایا مخلوق بھی سارے بلے صدیق یہ تیرا ہی مقام سے جتھے کھلوتا ہے تینوں تھپتا کسی ہو اول اناس سدکر رسولا فرمایا سارا کو پہلے رسول اللہ کی تصدیق کی تھی اگر کہو صدق الرسول رسول جمع تاہیم کے لیے واحد کے لیے آئی تھی ٹھیک ہے اور اگر آپ جمع اپنے مانے تو ٹھیک کیوں اس واسطے ایک رسول کی تصدیق سب دی ہوتی یونیفارم آئی سمجھ آ گئی کہ کوئی نہ آئی کے نہ چیز نے کچھ شیئر نہیں کریں سو نبیا تو بعد نبیاد بال پہلا رتبہ صدیق پایا نویاد باد پہلا رتبہ صدیق پایا نبیا دو باد باد پہر آسانی خدان اسلو سانی خدان اسلوت بڑا تکرار کر سب کے جاما چلو سورت کے بالکل نو تالا مکا سن لمان تالا کر لو سورت بڑا پتری حج نے حضرت سچی امیر حج بنایا حضرت ابو بکر نبی پاک نے اپنا بوٹلی مبارک نشانی دور تور تو فرمایا جا کے ابو بکر نو آخر حج تسا پڑھانے پر صورت برات میں ہے سورت برات وہی سورت جن سورتہ آیا مبارک یہ مبارک مبارک مولا علی سی امی امیر حجوں کے حج ادا کروا مولا علی اس مجمے دن سورت تو سنا علماء نے دو حکمت لکھیا نے پہلی حکمت سورت پاتاری کا ایلانشرشرک ملو کرواج دے دے دشمن دے دشمن دے وہ دے دے بنا دے سن کرتے دار بنا سن مولا علی اس کام واسطے اس واسطے چنے گئے کیونکہ اعلان کرنا سرد محلے تو انے دا علی قریبی رشتے سڑک چنے گئے لیکن دوسرا رات کی رکھنی سی کہ مولا علی کا دل صاف نہیں سچی تو تو نال رب و شریف نے محبوب سونے نے ارشاد فرمایا علی تو لیکن تورت کے سنا اس واسطے پتہ چل جا شان جگ لگا ہوا مائی کا لا لینا ہوئی خدا دی جڑا سینے دیہات رکھ کے آخر علی اتوں پڑھن دیا گل ہوج کا بہار نبی علی جی علی سمجھ لو پڑھے آئے اور نبی پڑھایا تاکہ پتا لگ جاوے شان سدیپ دی علی بھی لمان سے تھپتی کیون جو ہے نا رخ باس دیک پا تو بات سانی خدا سان مولا علی بدول سلا ابو مولا علی بدون سل ابو مولا علی فرمان ورائ لما میرا نا دلائل باہر لا لیا اور ہر دماغ ہوتا جائے اور آخر جی چیز پہلی بار انگریز سے دماغ نہ دسیا جی نمیا نکور اور پیسے واپس اگلی تخلیق پیدائش کی گل کرنا تخلیق روح نہیں جسم شریر ثانی دوسرا جتھے, بندہ جتھے بندے دا قدرت والے خمیر بنایا ہوں دا جتوں کا اتے اے ہوتا لیکن اگر اتر خدشہ اٹھ پہ تو کرو حضرت یوسف علیہ اسلام حضرت یعقوب علیہ السلام وشال ہوا میں دفل ہوئے شام میں دو رڑانی رل ایک ہے کہ جی جتوں کا خمیر ہوں دفن ہوتا ہے تو نبی جی دفنا جنازے یہ گل بھی ہے کہ حضرت سدیقی اکبر نے یہوی دلیل دیتی سا ایک دوست دسیا شاہ صاحب سید فیض حسن شاہ صاحب رحم اللہ اور بڑی لطیفے بھی گل کی انہیں آخیا یار جتھے نبی فرما نے دفن ہوتے انہوں نے اگر وہ تا نبی ہے اج کا سچا ہے پھر جتھے فوت ہویا ہے اوتھی دفنا گئی پتہ نہیں سمجھ گڑک نہیں وہ نبی بارٹری مریا وہ گل میں کر رہا انہیں بھائی جی وہ ہے وہ نبی ہے جیسے مریا اوے کمرا ہے گل کری اس لتیفے کی گل میں چاہ گئی ہوں دو گا ایک تو یہ سمیل جتوں کا ہے بندہ کفر دوسرا نویلا جناب کا شامل اس دا جواب ناسی کو ادا وی آیا سمجھا دینا پتہ نہیں جو خواب ہے درست ہے وہ نبیوں کی خصوصیت ہے اور اس خصوصیت بھی ایک شریعت کا امانت رکھ اگر اللہ د پیاروں کے قبرستان چ لانا مقصود ہوئے تو یوسف پیغمبر دی سلت ادا کر لی جائے کوئی حرج نہیں اس واقعے کچھ ہے یا ہو واقعے کی ہے تو میرے کور موجود مکمل ہو چکے جیتے انڈیا کرتا میں وقت لگ جائے توجہ دل خصوصیاں بخاری شریف حدیث تو شدیق یا یا باق بخاری بھی دوسری حدیث بھی اس کی نے پیش کر دینا ادر جب چار کم کر آیا اچھا سکتے ہو سفر کر رہے ای مسافت میرے کو نیڑ ہو پتا لگے اگر اٹھایا جا جی آرما دفنا دفناستان نبی جیسے فوج ہوتے ہیں دفنی جی دوسری سونا نبی سلسل دفن, دفن ہوئے ہیں اتوں کا ہی خمیر ہے نا آپ کا جس توجہ شریف کا تبجو دوسرے نمبر پہن آ پتا لگے کہ خمیل کی تیاری بھی دوسرے نمبر پہ یہ ہومرا شریفا کا اندر کا نقشہ وفال وفاج کتاب الٹی ہے پر قبر چاہیے میں کہڑی کہہی کد کے تین رکھا گیا اس لیے قبر شریف نبی پاک ہوئی تھلے والی حضرت ابو بکر پاک ہوئی اس کو تھلے حضرت امر پاگ ہوئی نبی پاک سونے کا سجے پرنے رکھے گئے کملے والے مو شریف کن پیچھے سوامی شریف دیوار آم تو سبر آ سدھے سنت دے مطابق سجی کروٹ کے اتنے لٹایا گیا, گیا. پچھوں فواری آئی ہے سونے سی کے اکبر کے <تصفح> پچھلیا درمیان نہیں رکھے نہ ہو جائے برابر نمبر دوسرا با تعلیم جبرائی ابو بکر تو پیچھے رکھا گیا ابو بکر صاحب دے دے کیوں کیوں مولا علی حضرت عباس سارے جو، اس ترتیب رکھتے نے دسنا مقصود ہے آخو مت کوئی آخر تو بخرا بخر ہونا دس دساس کرزے میں ایسا مختلف ہو سکتی ترتیب سدکے جاوا اے ترتیب شریف بڑی اوکھی ایتھے ہوں پتہ لگا توجہ پہلے نمبر پہ سرکار آ گئے دوسرے نمبر پہ صدیق آ گئے تیسرے نمبر پہ سنیا والا ادب دا پتہ لگ گیا برابر رکھ دے ابو بکر رکھ دے لہجہ ہمیشہ وڈیا کے دے قدم والا پاس ہی لیا کرو ان اللہ سمجھ نہیں لگی نہیں ادھر سے اپنی پاس پاور دی چاہتا جا سو سونا نبی ج ابال ورما دے میں پیچھے سرکار نماز مصروف ہوئے ہٹ کے جا کن پیچھے جا نماز کچھ پچ کے لو تشا نہیں کر سو ہزار سو ایسا تھے میں برابری دھوتی ہے تقریر آ رہا رسال ہے مارا رسال ہے عصر تو سادہ مصطفہ توجہ ہے ملے رب ہوئی پہنچا رب سونے تک پہنچا یہ پہنچے میرے اور دوسرے نمبر تکن آ گیا تخلیق توجہ خمیر کی تکلیف جسمانی تکلیف خمیر یعنی جسم تو اصلے اصلے جسم اصلے جسم بعد دوسرے نمبر پہ کون آیا بن گیا سرمائی ہوں ایک گل سن تو مزا جا پا کملی والے سرکار کے دن تو بعد اور دوسرا نمبر ایمالیاں مسانج پہلا پاپ حضرت آدم جس نے خلکت مکن لگی دوسرا پاپ دوسرا آدم حضرت حسن اتوں ضروریات آدم تری اندم سان کسم آتی قدرت مل جانے محمد مرحمت روحانی سونا ندی پاپا کروہانی اور سونا ندی کے جاؤ کے بعد جب امت پتا ہوتی ہے روحانی طور پر دوبارہ جماعا سبھی کے اچھے معلوم میا سان والے وہ مثال ہے صحابہ کرام نبی لگا صحابہ حضور میں مثال تو بعد سب روئے تو صدیق اکبر کیوں نہیں روئے سب روئے عمر بن خطاب جیسے جرار جائے آرمان خبردار کرنا کی سماؤنٹ میں کوئی شریت شریعت ایک مسئلہ بھی نہیں سبھانے ابو پکڑے ابو پکھر تسلی ہلکے ملے گا سونے جنگ کی جہرانی جناب جان تو بہانی او شریفر آپ فرما نے سونے نبی نے کدی کبھی بیٹھے فرمایا کبھی بیٹھیا فرمایا اللہ تعالی نے کسے بندے نے ابو بکر پڑا ابو بکرد نہیں آ رہے سوراج قربان کرنے کا صا چکری رہے بندر جب مستفا کریم نے اپنے خوراک جاری کا اشارہ ماریا ہے اپنے پہنچاؤں گا سن ندی رنگ نہیں اچھے سارے اگلی دلی فرمایا جدو آ گا یعنی حکم دے پھر رو جے آ کرویل تو بلاگل والے کبھی ڈگرا بھی تفصیل کر لیتے خصوصیت والے مطلب اسلے رو تصلے ابو بکر کے جی ابو بکر کے جی نے تو رو پیا چوپ کھائے کرسم دادی تا کر کے حضرت وکی امام بخاری لگا بل اسلام اگر ابو بکر نہ ہوتے اسلام ختم ہو اگر ابو بکر نہ ہوتے اسلام آیا پھر چلا کیوں کیوں لا رای <تصف>. امر فرما نے جیسے ابو بکر نے پڑھان پڑھا محمد کسمیا قرآن پہلے سن چکے نبی نمیری زبان جس میں امر میں پڑھیا مجھے یہ لگا جی یعنی میرے چیٹے میرے سدک جا اس پاگ جا پورے قرآن سینے محفوظ کر کے پھر امرت میں تسلی پڑھا دوں گا کر کے وقت حضرت میں جہار سے جانا انہیں فرمایا کمال ہو گئی تھی تو پوچھ ہوا کہ ساڈا جی رہنا کا مہربانی بدنی لگ جانتے سر سانی یہ اول کر گیا سانی تو امل ٹر گئے پہلا نبیا گر ملا ساندا سر سان خود اصول سنا سواد آیا کہ نہیں یہ توجہ والا بندہ ہوگے نا مسالے والا نہ چیز کا ایک جملہ پورا موضوع بن جا پھر لے کے تر پو کمال ہے بھائی کمال ہے میرا نہیں اس مذہب کمال ہے سمجھ نہیں لگی تم حضرت سیدنا فاروق آزم جیسے بندے فرمانے میدان میدانا مقابلے کا میدان پتہ نہیں بہت سابا کہڑے کہڑے سر جی تل لے رہے ابو بکر تو گاہ نکلی ہے مت ساڈا دوجا بن نمبر نمبر دجے نا نمبر نہیں رہ سونا فارو گیا آپ فرما دیں میں ہمیشہ کو سنسارا سا کبھی پکڑ کو آخر مقابل فرما دے لے آ نہیں آیا پیچھے اکبر سارا مال لیا سونے میں اب اور اللہ رسول چھٹایا اللہ ندی والے امر فروغ نے میں ادھر میں لیا میں لوگوں یہ ہمیشہ سمجھ ممبر گا درویشان گلفتار ایک ہے خالق کو دیکھنا ایک ہے مخلوق کو دیکھنا ہے حضرت صدیقی اکبر فرماتے مارا ہے مار آئے تو شین اللہ ورائے اللہ قبل میں نے جب بھی کسی چیز کو دیکھا تو اس سے پہلے میں نے امر فرماتے میں مارا ہے تو میں نے جب بھی کسی چیز دیکھا تو اس کے بعد اللہ کو دیکھا پہچان پہچان کے کخرو نو پچھانا میں مطلب میں نے پہلے خدا کو پہچانا کھا کو پہچانا کرنے باپ موبا نہیں منگایا دلی نہیں منگی رابو کر سکے پسانی پڑے دن سدکا لے کے آئے کر سدکا لے کے آئے ادھا چکیا امر میں نظر مخلوط ہو رہی جب رسو اکرم کو آئے مال رکھا تو پوچھا کی چھا ہے ادا چھا مخلوط جد سیت بڑھتی مخلوق مخلوط نظر نہیں سوچ رہا جس نے ہزور کو آن کے رکھا تو انہیں پوچھا مخلوط کو پہلے نظر رکھ لوگ نظر پہلو مخلوط کو رکھ گئے اتنی بلند مارفت کے بعد بھی رسول کو ساتھ رکھتے ہیں پا پر سونے رکھنا ہزور نے فرمایا تو وہاں جی تے سدکے جیویں تلانچ فرق اینا ہی تے سدک کی مطلب مطلب کہ عمر ابھی خیر کر رہے تھے چل رہے تھے ابو بکر پہنچتے تھے اس کو کہتے ہیں سلوک تمام کرنے میں وہ سلوک تمام کر چکے ہیں رنگ دیکھے گا دوجا نمبر یہاں یہ کڑی نے کھولیا ری پیر مری اکبر سو سیائے صفا کا پہلا مریدو کما سور کا پہلا پیروالی پیر پیر مری سوچ برسان بے شک اللہ ہمارے توجہ توجہ بلکہ اس موقع پہ آپ جب حضرت صدیق کے اکبر نے جب حضرت صدیق کے اکبر میں کد آ کبھی پیچھے آ کبھی سجے آ کبھی کبے آ پریشانی وسائی ہے سونے نبی تسلی اللہ فرمایا کیوں گھبرانے کیوں گھبرانے ماں تین اللہ ہو سال وہ صرف ایک معنی میں آیا ہے دوسرے مرتبے کے لیے نہیں تک حدیش نو ہٹا کے اس نین آخیا گیا اللہ وہ نبی شارا لایا اتنا تیسرا ہے وہ اللہ ہے لیکن تیرے تو میرے وچکار تیسرا اچھا، بے شک ہمارے ہزور ہمارے ملا سلا تو جی اپنے قوم لے کے پچاوے مت فلا پر اپنی لکھانے پوچھو بنے گا ہر کسی اپنی پیے پہ اپنے ایسا نہیں جیم اللہ پیو میں ساری فکر ہوئی جب محمد کریم نے چلتا تو پوچھا چلی لگے کبھی پیچھے چل پھجنا ہے Amen. <laughs> کام کرایا نبی آخر اللہ سارے رب بھی اویمایا ہے اوان آیا تو سجائے جملہ جملہ مطلب اللہ ہمیشہ محمد محمد کی سہمتی محمد باپو اللہ نے محمد بتل نہیں ہوئے نہیں ہوئے نمیا of our Lord نمبر نمبر ادھر جوڑے پاک کا صدقہ جی قرآن سچیاں حدیث دلی باہر جانا پھر آپ کی ٹل <سؤال> ماری بار